Thank you. السلام علیکم خواتین و حضرات میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو انٹرویو کیا ہے مختلف لوگ مختلف میدان مختلف فیلڈز کوئی فنکار کوئی شاعر کوئی ادیب کوئی نغوہ نگار کوئی ایکٹر کوئی تاریخ دان تاریخ نویس لیکن آج میں جس جس شخص سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے ان کا تعارف کراؤں یہ وہ شخصیت ہے جن کا بلا شبہ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ ان کے میدان میں ان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہم پلہ کا ہوگا ہی نہیں اور یہ شخصیت ہمہ جہد شخصیت وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں وہ چیزیں بھی جمع کرتے ہیں لیکن ایک بڑا انوکھا شوق جو انہیں انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا وہ ایک ایسا شوق نکلا کہ جو اب اس وقت ہمارے ملک میں اگر کہا جائے تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور جو خزانہ انہوں نے جمع کیا ہے وہ آوازوں کا خزانہ ہے ہمارے آج کے بہت ہی معزز اور محترم مہمان جن سے میں گفتگو کروں گی لطف اللہ خان صاحب خان صاحب میں نے تعارف ابھی تو مکمل نہیں کیا ہے لیکن آپ اتفاق کریں گے یا کہیں گے کہ نہیں ابھی کچھ اور بھی شامل کرنا ہے شام تو کیا نکال والی تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن میں نے غلط نہیں کہا ہے ٹھیک ہے نا جب گفتگو کریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح کہا تھا آپ نے کچھ بڑا چڑا کر ہی کہا ہے جی جی یہ ساری آپ کی ذات کا حصہ ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے اچھا خان صاحب ہم ذکر کریں گے آپ کا مدراس کے زمانے سے آپ کی پیدائش مدراس کی ہے چنائے جسے کہتے ہیں اور انیس سو پندرہ وہاں پیدا ہوئے آپ بچپن آپ کا بہت اچھا گزرا مطلب یہ کہ آپ بہت ہی منتی بچے تھے منت مانگ مانگ کے آپ کو اللہ نے آپ کے والدین کے حوالے کیا hmm. ان سے آپ سے پہلے جو چھ بچے پیدا ہوئے وہ زندہ نہ رہ سکے اور آپ پیدا ہوئے اور منتوں کی وجہ سے آپ کا کان مان بھی کوئی چھدوایا گیا تھا وہ کون سا کان تھا وہ نہیں قرآن زمانے کے لوگ تھے کچھ وہ نے مراد تو کرتے ہی تھے ہمارے یہاں عام ہے یہ جی جی جی حالانکہ اس سے پل... کوئی تر میں نہیں ہوں, یہ, <laughs> ہے, یہ نہیں, بات یہ ہے کہ اسے جو منظور ہوتا ہے وہی وہ کرنا چاہیے جی اس کی راضی برضا ہونا چاہیے لیکن انسان ایک غیر مطمئن آدمی ہے بیتا, وہ, وہ, وہ پیدا ہی ہوا غیر مطمئن نہیں ہونے کے لیے وہ کسی بات سے مطمئن نہیں ہوتا وہ چاہتا ہے کہ اپنی ہی کچھ کر لے صحیح. تو اس کے لیے بہت کچھ پاپڑ بیلتا ہے وہ صحیح. اور یہی ان لوگوں نے کیا کوئی کسی کے پاس لے گئے تاویز پہنائی مجھے کان چھدوایا اللہ جانے کیا کیا کہ کیا کیا کیا یہ صرف اسی امید پر اور اس توقع پر اور دعا ان دعاؤں کے ساتھ, ساتھ کہ یہ بچے کم از کم یہ ساتواں بچہ زندہ <تصفح> رہ جائے <ماشاءاللہ> اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے کی یہ ساری تغودہ وہ کوششیں اپنی جگہ پر لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ اس سے مجھے زندہ رکھا اور اس کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طور پر مجھے اس نے کچھ اضافہ ہی بونس ہی دیا ہے مجھے جو اتنے چھ بچوں کو ماں مروانے کا یا ان جانے کا جی اور مجھے زندہ رکھنے کا ایک بونس یہ ملا ہے کہ آج میں بیانوے سال سے نائنٹی ٹو ایئر سے عشان. میں زندہ ہوں اس وقت اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں شکر الحمد اور ہم دیکھ رہے ہیں تیار نہیں بات سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ رنگا رنگی آپ نے اپنی زندگی میں اتنی پیدا کی ہے کہ اگر یہ رنگ نہ بھی ہو تو بھی آپ رنگین ہے اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد نہیں ہیں مجھ سے سات سال کے بعد ایک, بھائی پیدا, ایک بھائی پیدا ہوا نہیں اس کے درمیان میں ایک اور پیدا ہوا وہ گزر گیا اچھا. پھر ایک بھائی پیدا ہوا احا. وہ زندہ رہا احا. ابھی چند سال ہوئے کہ وہ احا. مر گیا اچھا بہن کوئی نہیں اس سے پہلے کا وہ والا کوئی نہیں اس کے بعد میں میری ایک بہن ہے ایک بھائی ایک بہن مجھے ठीक, تھی ठीक, ठीक. اور ایک بہن اب حد تک ہے وہ بارہ سال چھوٹی ہے हुँ. وہ ہے اب تک اللہ کے فضل हुँ. سے हुँ. بھائی سات سال چھوٹا تھا اسے میں نے اپنے بچوں بیٹے کی طرح پالا تھا اس کو کھلا بلا تو سات سال کا فرق بڑا ہوتا بارہ سال کا تو کیا کہنا تو وہ اس کا انتقال ہو گیا آپ کی زندگی کا تھوڑا بہت ہم نے جو سوچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی اور پڑھنے کی کوشش کی تو یہ پتہ چلا کہ نو سال کی عمر سے آپ کو شوق ہوا چیزیں کلیکٹ کرنا جمع کرے ہے. ہے نا نو سال اتنی چھوٹی سی عمر سے وہ کون سی چیز تھی جو آپ کو کھینچتی تھی اپنی طرف اور صرف یہ کہ نہیں کھینچتی نہیں تھی لیکن پھینکنے پر آمادہ نہیں کرتی تھی کہ دل بھر جاتا ہے نا چیز پھینک دیں خوش ہوئے اگر کوئی اشتہار ہے تو جمع کرتے ہیں تصویریں ہیں تو جمع کرتے ہیں آوازیں ہیں تو جمع کرتے ہیں تو یہ کیا چیز تھی جو آپ کو چیزوں کو جمع کرنے پر اور محفوظ کرنے پر جمع نہیں کرنا لیکن سلیقے سے محفوظ کرنے پر جس نے آمادہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے کوئی شخص اسے کسی چیز کو پھینک دیتا ہے ये. کوئی چیز اس کو سیت سیت کر رکھتا ہے میں صرف اس خیال سے کہ ایک چیز کوئی مجھے بھلی معلوم ہو ضروری نہیں کہ مجھے جو بھلی معلوم ہو آپ کو بھی میں بھلی, بھلی معلوم ہو جو چیز مجھے اچھی لگتی تھی وہ میں اٹھا کے رکھ دیتا تھا پھینکتا یہ ایک طبت میں نے پائی تھی یہ طب مجھ ملی تھی پائی تو نہیں ط طبی مجھے ایسی ملی کہ میں چیزوں کو سینت سینت کر رکھوں تو اس کے رکھنے سے آج جا کر کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کوشش جو زمانے میں تھی وہ رائے گا نہیں گئی یہ نہیں کہ سب کے سب کام آئے ان میں سے بہت کچھ اس کے کام آیا جسے میں بطور حوالہ بطور ریفرنس بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ بھائی آج سے نوے سال پہلے یہ چیز یوں ہوا کرتی تھی اور اتنے دام پہ ملتی تھی اور یہاں ملتی تھی اور ان اقسام میں ملتی تھی کیا بات بہت اچھا والد صاحب آپ کے ریلوے میں تھے ملا ریلوے میں تھی اور آپ کے دادا پر دادا یہ سب فوج میں تھے فوج یہ سب فوجی تھے سنا یہ ہے کہ کہتے تو لوگ یہی ہیں مجھ سے مجھ جو روایت پہنچی ہے وہ یہی ہے جی کہ یہ لوگ فوج میں تھے اور یہ یہ لوگ سرحدی لوگ تھے یہ سرحد سے فوج میں داخل ہو کر کے ان کی پوسٹنگ مدراس میں ہو گئی اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے پاس کئی میڈلز ان کے جو دیے جاتے ہیں فوجیوں کو میڈل وغیرہ دیے جاتے جی ہیں وہ بھی میں نے اٹھا کے رکھا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اچھا بات یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں ہر شوق پورا کیا مطلب یہ کہ آپ ڈرائنگ بھی کرتے تھے پورٹریٹ بناتے تھے آپ میوزک بھی سنتے تھے گانے کا بھی شوق رہا تصویریں بھی کھینچنی ہے اور فلمیں بھی دیکھنی ہیں سب کچھ مطلب کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ نے کوشش نہ کی ہو سیکھنے کی کرنے کی اور یہاں تک کہ آپ جو ہیں وہ باکسنگ پہلوانی <laughs> یہ بھی شوق رہا سینڈو بننے کا بھی شوق رہا وہ شوق تھا ایکسرسائز کا شوق تھا کشتی کا شوق تھا لگانے حالانکہ میں کشتی کا اس وقت کہیں سے کاف نہیں ملتا مجھے لیکن یہ تھا کہ وہ زمانہ تھا بات ہی ہے طبیعتوں طبیعتوں کی اور یہ طبیعتیں آپ کوشش کر کے اپنے اندر پیدا نہیں کرتے یہ میرا ایمان ہے خود سے ہو جاتی وہ نہیں آتی پیدا نہیں ہوتی نہیں نہیں پیدا آپ پیدا کرنے والے ہیں کون آتی ہے وہ کو ملی وہ جسے ودیت کہتے ہیں وہ چیز وہاں سے آپ منتقل ہوتی ہے پھر آپ وہی کرتے ہیں جو آپ سے مزاح صحیح بالکل صحیح یہ ساری چیزیں طبیعت والی بات ہے شوق جو ہے ہر قسم کا شوق ہر ایک چیز آپ کو بھاجا ہے معلوم ہو کہ اچھی ہے اس کو اپنانے میں اس کام کو سیکھنے میں اس چیز کو حاصل کرنے میں سارا اپنا زور صرف رکھ دیتا آج بھی یہ کیفیت ہے کہ میں نے زندگی میں بہت سارے کام کیے ہیں اچھے برے جس شامل ہیں آج بھی اس عمر میں اس حالت میں مجھے کوئی چیز جس کو میں نہ جانتا ہوں دیکھ پاؤں اور مجھے اچھی معلوم ہو اس ہے آج یہ یہ صورت سوچ کا اور کیا دیکھا دیکھی ہاں بھی ہم بھی کریں گے ہم کوشش کریں گے وہ کیا کرتا وہ کیا کرتا یہ چیز ہوتی ہے وہاں سے لے کے آتے ہیں آپ آپ کا اس میں کچھ کوئی اس میں حصہ ہوتا ہی نہیں کوشش کا کوئی حصہ نہیں ہوتا آپ کر... آپ کر کے دیکھ لیجئے ذکر پھر کیجئے اس گوشے تنہائی کا جس میں ہر لہجہ باپا رہتی ہے ایک محفل لطف جس میں ہر لہجہ باپا رہتی ہے ایک محفل لطف منزل نغمہ غرا کھانا شینی سکھنا سر بسر ممبا ایسا لطف یہ منزل آ کے تو مستقل اور مختلف شوق رہے ہر چیز کرنی ہے گھر والوں کا کیا ریشن ہوتا تھا رد عمل کیا ہوتا تھا کہ چلے نا نہیں ان کو یہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ بچہ وہ میں نے پڑھ کے نہیں دیا پڑھ کے نہیں کے نہیں دیا جو آدمی ان تمام میں کبھی جادوگری سیکھے کبھی کشتی سیکھے ہمارے کلاس میں ایک لڑکا تھا جلیل نام تھا اس کا وہ میجک کا اس کا شوق تھا اس کے پاس سامان تھے کئی بھری ہوئی تھی وہ پیسے لے کر کے تماشا کراتا تھا کلاسز میں دکھاتا تھا اور پھر صبح کرتا تھا پڑھنے پڑھتا بھی تھا اور میجک بھی کرتا تھا اچھا اب ظاہر ہے کہ وہ دیکھ کے مجھے شوق ملا کہ مجھے بھی یہ کرنا چاہیے میں نے اس کی شاگردی شروع کر دی میں نے کبھی مجھے سکھاؤ وہ رفتہ ٹالتا رہا ٹالتا رہا کہ مجبور ہوا تو کرو اب اب اللہ خاں صاحب جو ہے اس کے پیچھے پڑھ گئے سیکھ کے سیکھ کے رہیں نتیجہ یہ ہوا یہ ایٹھ کلاس کی بات ہے یہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں نے امتحان دیا میں امتحان دیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میں اس میں دو ایک سبجیکٹ میں میں نے بہت خراب کیا ہے اور یقیناً فیل ہو جاؤں گا میں نے اماں سے کہا اماں دیکھو ایسا ہو گیا میں نے دیکھو مجھے کم نہیں کرتا اب میں اب میں جادو کے جادو کے پیچھے نہیں جاؤں گا پڑھوں گا کچھ کرو اماں نے ہمارے ابا سے کہا ابا اتفاق سے وہ صاحب کو جان تھے جو ایگزامنر تھے ان کے پاس گئے وہ صاحب یہ بھائی یہ لڑک لڑکا جو ہے یہ شوق ذوق پڑھ کر کے پڑھا وڑا کچھ نہیں اور لگتا ہے کہ کرے گی ہاں صاحب یہ تو اس نے اسے کچھ کیا نہیں تو انہوں نے کچھ کہا اس سے دو آپ میں دوستی تھی انہوں نے مجھے پاس تو کرا دیا لیکن جب کلاس لینے آئے پہلی مرتبہ تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ تم لوگ آگے ہو یہ ہے وہ ہے لیکن اس میں ایک ایسا لڑکا ہے جو یہ آنے کے قابل نہیں تھا نام تو نہیں تھا کیا مزاح آ تھی لیکن لڑکا سمجھ گیا تو اس کا نتیجہ یہ وہ یہ کیفیت شروع سے آخر تک رہی اس زمانے میں اردو سیکھنے بہت ہم ہم لوگ تامل بولنے والے تھے لیکن ہمارے گھر میں اردو بولی جاتی ہے لیکن لیکن وہ اردو ایسی نہیں ہے جو جو نستعلیق ہو وہ نہیں ان کے نہیں تھا وہ عجیب زبان بولتے ہیں ہم لوگ اس کا لہجہ بھی اور ہے الفاظ بھی اور ہیں یہ وہ اردو نہیں ہے جو اس وقت میں بول رہا ہوں آپ سے اور تو وہاں تامل زبان ہے وہاں تو ان کے یہاں میں میں اس کو میں اردو میں مجھے معلوم سا کوئی ایک مولوی آئے تھے کوئی ایک صاحب آئے تھے دو تین صاحبان آئے تھے وہ بولتے تھے اردو مجھے اچھی لگی hmm. تو میں نے کہا مجھے بھی اردو بولنا چاہیے okay. اب اردو کے پیچھے اڑ گئے اب اردو کرنے لگے اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں ایٹ کلاس میں جو مضامین لکھتا تھا کمپوزیشن کرتا تھا مضامین لکھ دیتا تھا وہ ہمارے استاد اس کو لے جا کر کے میٹرک کی کلاس میں سنا کیا بات ہے جی مطلب انہوں نے صحیح پاس کروایا نا اپ کو <laughs> پھر تو صحیح کیا جی ایک چیز جو ہے وہ تھی لیکن جی. ہوا یہ کہ اسی سو, جو, جو پڑھ کر کے جی. میں پڑھ نہیں پایا <laughs> نتیجہ یہ ہوا کہ میٹرک میں میں متواتر دو سال فیل ہوتا رہا تو اس کی وجہ تھی نا اپ کے دوسرے شوق <laughs> بھی تو <laughs> بیٹھتے ہیں میٹرک میں اور پاس ہو جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا کتنے لڑکے ہیں جو اس عمر میں جا کے ریڈیو پر دو گھنٹے گائے ریاض پہ لگ گئے اور امتحان ہے اچھا لیکن آپ نے چھ مہینے کیا اور دیا اور موسیقی سے تعلق نہیں تھا وہ ہارمونیم بجاتے تھے بہت اچھے ہارمونیم بجاتے تھے ان کے سارے شاہ شاگرد ہارمونیم کے لوگ تھے اور دانے والا کوئی جب مجھے کوئی صاحب لے گئے کہاں کہ اس بچے کو شوق ہے آپ سکھائیے تو انہوں نے میری آواز سنی انہوں نے قبول کر لیا اچھا لیکن پھر آپ کا دو گھنٹے کا پروگرام ریڈیو سے نہ شروع ہوا دو گھنٹے کلاسک کی موسیقی دو گھنٹے کا پروگرام کیا ہے میرے پاس کاغذات اوریجنل کاغذات میرے پاس 1935 کے 9 اکتوبر 1935 اتنے سال پہلے کا وہ میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے میں دکھا سکتا ہوں آپ کو میرا نام لکھا ہوا ہے پیسے لکھے ہوئے ہیں ٹائم لکھا ہوا ہے تاریخ لکھی ہوئی پیسے کتنے تھے یہ بتا دیں ان کے ہاں تین کلاس تھے جی اب چھ مہینے سیکھا ہوا لڑکا کیا گائے گا کیا بجائے گا آڈیشن میں جا کے بیٹھے وہاں تو وہاں تو بڑے بڑے پنڈت تھے کرناٹک میوزک کے اس کے اس کے سب لوگ تھے انہوں نے مجھے سوال کیا کہ یہ راگ سناؤ اس کے کیا ہے اس میں کون سر لگتے ہیں یہ کس تال میں تم کوئی یہ آتی ہے کتنی بندشیں یہ آڈیشن میں پوچھ رہے تھے گا کے سناؤ تو اب تو وہ تو تھا ہی لیکن سوال بھی جواب ہی دیجیے کہ آپ کو تھیوری کتنی آتی یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو میں نے کہا جو آتا تھا میں نے جواب دے دیا جو نہیں آتا تھا میں نے کہا صاحب میں نے سیکھا نہیں آتا یا تو وہ راست بازی کام آئی یا تو انہوں نے میری عمر پر رحم کیا کہ انہوں نے پاس کر دیا وہاں تین درجے تھے اے بی اینڈ سی انہوں نے مجھے سی دے دیا سی اس واسطے دیا کہ ان کے پاس ڈی نہیں تھی لیکن سی والے کو بھی دو گھنٹہ گانے کو تو ملا نا اور 30 روپے اس کی 30 روپے بہت بڑی رقم تھی اس سمانے میں کیا کہ آپ کے 30 روپے کا تیس روپئے میرے میرے لیے بڑی رقم تھی وہ اور ہم لوگ کچھ مالدار لوگوں میں سے نہیں ہیں غریب لوگوں میں سے تھے ہم لوگ بہت بہت غریب لوگوں میں سے تھے ایک تو ہوتا ہے غریب ایک ہوتا ہے بہت غریب ہم بہت غریب لوگوں سے تھے تو تیس روپئے میرے بڑی بات تھی اور استاد نے مجھے کوئی پیسے نے دیئے تھے کہ ان کو شوق تھا کہ ایک اپنا ہارمونیم بجانے والا یا گانے والے کو پیدا کرے تو انہوں نے پیدا کر دیا لیکن رقم کوئی وصول نہیں کی جب یہ تیس روپے مجھے ملے تو انہوں نے کہا مجھے یہاں <laughs> <پورے کے پورے> تک کہ دوسرا پروگرام ملا تو وہ بمبئی چاہ چکے تھے <laughs> انہوں نے لکھا وہاں سے وہ تیس روپئے بھیجو شکے استاد تھے انام کے طور پر کچھ دیتے آپ کو لیکن انہوں نے رقم پوری اصول کی تو یہاں پر گائیتی کا سلسلہ کب تک چلا چند سلسلے ہیں جو ختم نہیں ہوتی چند سلسلے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں اتفاق سے میرے پاس ایک لین لگی ہے سلسلوں کی جس پر میں آج تک کام کرتا ہوں آپ بر صغیر کے پانچ چھ سات آٹھ نامور کلاسیکل جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ کلاسیکل میوزک کو جاننے والے تھے اور ان کی ان کو پتہ بھی تھا اور ان کو معلوم تھا وہ ذرا دو چار نام بتائیے ایک تو وہ نام ہیں جو میرے پیدا ہونے سے پہلے تھے ان کو میں نے سنا بھی نہیں ان کا ریکارڈ بھی کہیں نہیں ہے صرف نام ہی نام ہے ایک صاحب تھے اللہ دعیٰ خاں صاحب جے پور ان کا ریکارڈ انہوں نے زندگی میں ریکارڈ نہیں کروایا تو ظاہر ہے کہ میرے پاس بھی نہیں ہے لیکن ہم نے ان کو دیکھا ہے میں نے ان کو دیکھا ہے اور اسٹیج پہ میں نے سنا بھی ہے سنا بھی ایسے اس واسطے کہ وہ وہ کیا کیسر بھائی کے ساتھ وہ اسٹیج پہ مشکل سے پہنچے تھے بیٹھ گئے تھے بوڑھے تھے لوگوں نے کہا کہ سنائی انہوں نے کہا جی اب میں کیا سنا سکتا ہوں کہنے کا سوچ دیا کچھ سنائیے انہوں نے کچھ سنایا تھا وہ کوئی خاص بات نہیں تھی تو اس قسم سے لوگ لوگوں کے ریکارڈ جو ہے میرے پاس بہت لوگوں کے ہیں ہندو میں اومکر ناتھ ٹھاکر گزرا ہے اور نارام راؤ ویاس گزرا ہے پٹوردھن ونائک راو پٹوردھن گزرا ہے اور بہت سے مسلمانوں میں تو سینکڑوں ہیں جو گزرے ہیں عبد الکریم خاں صاحب ہیں فیاض خان صاحب ہیں اشتیاق حسین خان صاحب ہیں مشتاق حسین خان صاحب ہے اور رجب علی خاں صاحب ہے او ہو ہو ایک, ایک ایک نام ہو نام لیتے ہوئے میرا دل کام جاتا ہے ایسے بڑے لوگ تھے ایسے بڑے لوگ اور آپ اس ان خوش قسمتوں میں سے ان کا ریکارڈ ہے اور آپ کے پاس وہ ریکارڈ بھی موجود بہت اچھی بات ہم واپس لوٹیں گے تھوڑا آپ کے بچپن اور جوانی کی طرف اور آپ کے باقی جو شوق ہے وہ بھی تو بتانے ہیں نا کہ فلم دیکھنے کا ایسا شوق کہ ایک فلم سے نکلے دوسرے میں گھس گئے سنیما میں دوسرے سے گھس گئے تیسرے میں چلے گئے اور تیسرے سے نکل کے آپ ڈھونڈتے رہے کوئی چوتھا سنیما ہے جو فلم دکھا رہا پانچواں چار فلم میں دس بجے تین بجے, بجے, نو بجے بارہ بجے نکلے تو معلوم ہوگا کوئی اور ہے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> اچھا. مگر چاروں سب کنفیوز تھے اور <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> چاروں کو ساتھ دیکھا تو وہ کیریکٹر ادھر کیریکٹر ادھر مگر شوق <laughs> <laughs> اصل <laughs> چیز، اصل چیز دنیا میں جو ہے وہ آپ کا شوق وہ اگر اس میں استقلال ہو اور اس میں کوئی دم بھی ہو اور سمجھ کی بات بھی ہو یہ نہیں کہ فضولیات نہ ہو ٹھیک ہے فضولیات اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ایک شوق ہے کہ اچھا ابا ڈنڈا لے کے کوئی نہیں پھرے آپ کے پیچھے کہ یہ کہاں سینما کے چکر میں پڑ گیا لڑکا ہمارے یہاں مذہبی گھرانا گانا نہیں تھا ہمارے یہاں گانے کی منائی تھی گانے والا نکلا شوق جو ہے نا وہ آپ کو ہر چیز کروا لیتا ہے وہ آپ وہ ترکیبیں خود سمجھ میں آ جاتی ہیں جب اسے منظور ہوتا ہے کہ اس کو شوق پورا کرو تو وہ اسباب بھی مہیا کرتا ہے کہ آپ یوں کریں یوں کریں یوں کریں یوں کریں اچھا جہاں آپ کی طبیعت میں اور بہت ساری باتیں ہیں وہاں وہ جیسے ہم نے شروع کیا کہ چیزوں کو حفاظت سے رکھنا جمع کرنا اور حفاظت سے رکھنا 9 سال میں اپنا ایک پسندیدہ لیکن وہ شغل ہوتا ہے نا بچے جما کے ٹکٹ جمع کرتے ہیں اور کوئی چیز جمع کرتے ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے کوائنس جمع کیے آپ نے ماچس کی ڈبیائیں جمع کی اور جب آپ ان کو ایک جگہ رکھتے تھے تو پھر گیارہ دفعہ درود پڑھ کے پھر کہتے تھے کہ یہ میرا خزانہ ہے کوئی چرا کر نہ لے جائے تو اس وقت تو پورا خزانہ ہی خزانہ ہے تو آپ کتنی دفعہ درود ہیں وہی گیارہ دفعہ امونی رہا اچھا اب کیفیت ہوگی ہو کہ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ سب چیز وہاں سے کنٹرول ہوتی ہے وہ کرتا ہے ہم کچھ نہیں کرتے تو میں نے وہ دروت پڑنا بھی چھوڑ دیا اسی پر چھوڑ دیا میں نے کہا بھائی تمہاری جو مرضی ہے وہ میری مرضی ہے ختم کرو اس سے وہ کیا جو کرو گے منظور ہے منظور کرنا ہی پڑے گا کرنا پڑے گا اب یہ نہیں کہ آپ کچھ اس کو گریس دے رہے ہیں آپ نے یہ ڈیوٹی اب انہیں کو دے دی ہے نا صحیح کیا اب ہم اتنی مزے کی باتیں تو ہم کر رہے ہیں اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ اور مزید پوچھتے جائیں آپ سے اب ہم آتے ہیں آپ کا سفر جو آپ نے پارٹیشن کے بعد پاکستان کیا اور میرے خیال میں آپ بہت جلدی آ گئے انیس سو اگست میں ملک آزاد ہوا اور آپ اکتوبر میں آ گئے سترہ اکتوبر کو آیا آپ آ اچھا یہ فیصلہ کس نے کیا کہ یہ ملک چھوڑ کے ادھر جانا ہے کیوں جانا ہے میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا ایک میرے دوست تھے شیراج حکیم شیرازی نام تھا ان کا ان کی ایک فلم لیبورٹری تھی ون آف اس بیسٹ کائن ان ایشیا تب انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں ہمارے ساتھ کام کریں تو میں کام کیوں کرتا تھا لیکن نہ تنخواہ برابر تھی اور نہ وہ کام میرے لیے وہ مستقل لیتے بھی تھے اب ویسے ہی ایک اعتراماً دوستی کے انداز میں ہو رہا تھا ایسے میں پاکستان پر گیا hmm. تو دوستوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اپرو تم کچھ نہیں کر رہے ہو دیکھو تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیوی بی کو ماں کو بھائی کو بہن کو ایک بچ, دو بچیوں کو چھوڑ کر کے میں سب کو چھوڑا ہاں وہاں وہیں انڈیا میں چھوڑ کر کے میں اکیلا ٹاٹا ایئر لائن سے سفر کیا اچھا اس سے میں کراچی پہنچا صبح کو نو بجے وہاں سے پہنچا تھا ساڑھے گیارہ بجے ہم لوگ کراچی پہ آ گئے اس وقت پہ کراچی کی آبادی ڈھائی لاکھ تھی اور بارشیں جیسی بھی ہوتی تھی ہوتی تھی کوئی خاص نہیں تھا آبادی نہیں تھا انہیں حالت یہ تھی کہ ہم ایئرپورٹ سے بس لے کر کے یا محمدی ہاؤس جو ہے یا وکلاڈ روڈ پر وہاں ان کا دفتر تھا ٹاٹا ایئر لائنس کا جو بعد میں انڈین والوں نے لیا تو اس ٹرمینس پر وہ بس لے کر کے ہم کو پہنچی کہ ہاں ہم کو اتار دیں آپ کی خرید مانی ہے دو پٹریاں تھی جو چل رہی تھی ایئرپورٹ سے نیپیر بیرکس تک نیپیر بیرکس تک دو پٹریاں تھی اس پہ ہماری گاڑی چلتی آئی راستے میں ایک, ایک بس نے ہم کو کراس کیا بس ایک ہی بس اور دو کیمل کارٹس کو ہم نے کراس کیا یہ آبادی yeah ہم نے اوورٹیک راستہ دیا یہ آبادی کا ہی عالم تھا خیر میں ایک دوست تھے کہا سر میرے یہاں ٹھہرو کوشش کرو کچھ ہو جا تو ہو جاؤ اس وقت میرے یہاں ٹھہرنا گاڑی کھاتے میں تھے وہ تو میں وہاں اتر گیا بارہ بجے اتر گیا کھانا ان کے یہاں کھایا شام کو میں نے کبھی ٹہل کے دیکھو کیا چیز ہوتی ہے الفسن اسٹریٹ پہ آیا وہاں ایک بیکری دیکھی میں نے الفسن اسٹریٹ پہ گئی یا برابن میں کہی ایک بیکری دیکھی اتنی اتنی ڈبل لمبی ڈبل روٹی یہاں رکھی ہوئی ہے ایک کٹی ہوئی تھی سفید روٹی بمبئی میں ریشنگ تھا تو آٹا آم کو میلا آٹا ملتا تھا یہاں بھرا ہوا کاؤنٹر بھرا ہوا ہوا اس کا اتنی بڑی بڑی روٹی وہ دیکھتا ہوا پھر میں واپس گاڑی کھاتے پہ گیا فری روٹ سے گیا وہاں فریڈرک کیفیٹیریا تھا پہلے ایرانی کا خوشبو آئی مجھے ساڑھے چھ کا با موقع سات بجے ساڑھے چھ کا موقع فوک میں نے کبھی کیا ہے تمہارے پاس کرے صاحب یہ ہے یہ ہے یہ ہے بریانی ہے آئی مجھے بریانی کی خوشبو باہر تک میں نے کبھی بریانی لاؤ وہ جو بریانی آئی تو آدھا آدھا انچ کا پونے پونے انچ کا چاول اتنا خوب خوشبودار سفید اس کا بنا ہوا اسی فیڈرک کیفیٹیریا میں بیٹھ کے میں نے کیا اب یہاں آ جائے گا کام ملے نہ ملے کام ملے نہ ملے جہاں ایسی چیزیں ملتی ہو تو آ جائے گا خوشبودار چاول اور اتنا سفید آٹا اور آدمی اپنا ڈیسٹینیشن چینج کرتا ہے صرف ایک بات کے اور آپ نے فیصلہ کر لیا اور رات کو خط لکھا اماں کو اماں یہ جگہ مجھے پسند آئی ہے تو تم لوگ سب آ جاتے لیکن آپ نے گھر نہیں ڈھونڈا تھا کچھ نہیں کچھ نہیں وہاں کھائے نہیں جاتے تھے اچھا آپ نے پہلا تو اس کی بتائیے یہ کیسے خریدا کوئی اس کی کوئی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی کوئی لے کر آ تھا چونکہ میری ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی تو میرا ایک کلائنٹ جو تھا وہ ریڈیو ڈیلر تھا اچھا پاکستان ریڈیو ہاؤس کے نام سے ایک میمن تھے وہ چلا رہے تھے اچھا عبد شریف لوگ تھے انہوں نے ریڈیو کے ساتھ ساتھ ایک ٹیپ ریکارڈر ای ایم آئی سے منگوایا اس کا نام تھا ساؤنڈ میرر اچھا وہ ایک عجیب چیز تھی آج کل تو ٹیپ ریکاڈر ہر قسم کے آنے لگے ہیں جو پہلا ٹیپ ریکارڈر جب میں نے دیکھا یا یوں کہیے کہ بر سغیر میں پہلی مطلب جو کمرشل ٹیپ ریکارڈر امپورٹ ہوا وہ تھا جو ان صاحب نے منگوایا تھا اور آپ نے لیا اے اے اے ایک انہوں نے منگوایا ہاں مجھے بلا کے کہا کہ صاحب میں نے ایک نئی چیز منگوائی یہ اس کا ایک کیمپین بنائی چھوٹا سا چلاتے ہیں اس کے ایڈورٹیزمنٹ میں نے کہا بھی اس کا قصہ دو دو کہنے کے صاحب یہ بھی لٹتے ہیں یہ ہے یہ دیکھ لیجیے آپ میں نے وہیں پڑھ کے وہیں دیکھا اس میں معلوم ہوا کہ یہ تو نہ اس میں پروسیسنگ کی ضرورت ہے نہ کام کاج کی ضرورت ہے اس کو یو ٹیپ پہ یوں چلاؤ پھر واپس لا کے پھر چلاؤ تو آواز سن لو سامنے بیٹھ کر کے میرے لیے جی معلوم ہوا اب مجھے فوراً خیال آیا یہ اتنے کام کی چیز ہے کہ میں اپنی اما کی آواز کو محفوظ کر سکتا ہوں ریکارڈ کر سکتا یہ تھا کی کو ہوں انسینٹو یہ تھا کہ آج میں کر لوں گا کل وہ خدا خاصہ نہیں رہیں گی آواز سب سنیں گے اس کی آواز کو بیٹھ کر اس خیال کا آنا تھا میں نے کہا جی میں خریدار میں بنتا ہوں انہوں نے کہا جی آپ خریدار بنتے ہیں تو میں آپ کو 10% پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں اچھا آپ لے جائیے جب میں اٹھا کے لے کے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ خاں صاحب ذرا سنیے میرے پاس بائیس ٹیپ پڑے ہوئے ہیں ایک ٹیپ تو آپ لے جا رہے ہیں ایک ہی ہوتا ہے نہیں ان کا کیا ہوگا یہ بھی لے جا میں نے کبھی مجھے دے دیجیے تو انہوں نے وہ بھی مجھے بیچ دیا وہ لے کر کے میں گھر پہنچا میرا ماں کو اسی وقت پر وہی شاید کوٹ بھی نہ اتارا ہو میں نے جیکٹ بھی تو وہ ہم اس سے کہا کہ اماں جا جاؤ یہ بھائی کو بلایا بہن کو بلایا وہ گھر میں جتنے بھی جتنے بچوں کو بلایا بیٹھو ادھر اماں سے بات کرو اماں اچھا بیٹھ کے بات کرنے لگی اچھا اور وہ ریکارڈ کرنے لگا اچھا پھر ہم نے سنا اس کو سب خوش ہوئے کیا آواز تھی تو کتنی دیر کی آپ نے یہ ریکارڈنگ کی تو یہ ابتدار ہر ایک نے سوال کیا ہر ایک نے باتیں کی بہو نے باتیں کی بیٹی نے بات کی بیٹے نے بات کی ان سے محفوظ ہے آج لیکن یہ آپ کو کب خیال آیا